میں موٹر سائیکل خریدا تھا اس میں انشورنس کروا لوں یا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انشورنس جو ہے ایک اسلامی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اس لیے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ انشورنس چاہے اپنی جان کا ہو یا گاڑی کا ہو یا موٹر سائیکل کا ہو یہ جائز نہیں اچھا ایسا نہیں کوئی اسلامی اس کا حل نہیں ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا نظریاتی کونسل نے اس کا پورا بل بنا کر حکومت کو دیا کہ انشورنس کا اسلامی طریقہ کیا وہ اگر حکومت اس کو مان لے اور اس پہ عمل کرے انشورنس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا یہ لمبے لمبے خط مت لکھیے اتنا وقت نہیں ہوتا یا اس میں کہ کوئی تلخیص مجھے پڑھ کے سنا دیجئے کہ صاحب پوچھنا کیا چاہتے ہیں